آل کا اشہاد کیا سج یا نتی نی مسلمان پر آئے اشلام عالی سنا گرو کو ستم لیا لہٰذا سو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 باقی اسماء طیبات کا وصفاتی نے ان اللہ سونے نے تھے ذاتی نام ذکر نہیں فرمایا رب نے انجھ نہیں فرمایا لقد من الله على المؤمنین اغباظ فی محمد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 ذاتی پیاخنے تا ذاتی پیاخنے ورنا محمد ایسا صفاتی نام ہے اندر میرے رب العالمین نے پاک نبی دیا ساریا شانہ سفتائی رکھ چڑیاں نے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 کہ اے یہ ابدر رشید ذاتی نام ہو گا او دی کسے صفت نہیں دیکھی ہلے باہر جمع آخیا جا رہی کوئی پچھانت رکھی ان کو پشانت نام انہوں نام رکھ دتا ابدل رشید ہوں بعد وہ بن گیا بڑا طاقتور پہلوان تو ہن نال پہ گیا جناب پہلوان جہا بھی ہوا عبدل رشید پلوان نا آ رہے آدھے کہ نہیں آتے بولو بولو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 جڑا ندیاں کا بھی رسول ہے ارشان کا بھی رسول ہے فرشان کا بھی رسول ہے ہوں اس گی ملاد ابو لہب منایا ایک گل کر کردیا جڑی بخاری شریف در آئی کہ ابو لہب کی دی انگلی حضرت عباس نبی پاک نے چاچے خواب دن ویک خواب دن ابو لاہب نوچیا پراوا سنا کی بنیا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 میرے آکا انامدار نے فرمایا درمیان آ سر افجری نہ انہیں کافران پسند کیتا ہے نبی رشتہ توڑ کے پرا مارا ہے ہاں حالانکہ ملاد منائی خلاسی <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح>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 میرے پاک نبی تشریف لے میں مینو آک ارامدار سرکار نے زیارت کرائی میں کی باقیا کے کھانے دور پے میرے چنے نبی دے گوڈے مبارک دے قریب پی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 اللہ وحدہ اولاد شریک مولا جہن مساڑ دئی وجہ کی اللہ دے پیغام دا دشمن سی دے پیغام دا بولو بولو اللہ دے پیغام دا دشمن سی رب جہنمک داخل فرمایا اور بخشش ہوئی نہیں ہونی بھی نہیں ہونی بھی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 اے ہوئی ملاد سمجھنا ہے پیغمبر پیغام بھی من لائے پیغام بھی صرف پاک نبی دا پیغام مننا یہو جامو مومن ملاد کرے گا فیر کھے جنت دی امید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 آپ یا رسول اللہ روزانہ ڈبتا ڈبتا پیا کہ نہیں دن بن بیا ڈبدتا پیا آپ سوچے بھائی یا رسول اللہ نالا ڈبا امان دسو یہ ڈبدتا جی دے سارے زمانے کے کافر کے لر سڈے ہی سر چی ہال پہ اب اودا تو مل ڈبیا ہی چنگا کردہ مل ڈبیا ہی چاہا یا رسول اللہ کہنے سے میرا پار ہے میںجرے پا کرا تقریر ہوجرے شاہ کی بچک جت بیٹھا ہوں. تو جت سال بڑی کر دے.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 नई रोशनी दा मतलब बनता है पिछली सी हुन नवी आ गई है नभी पाक सरकार दे नवी दी, दी रोशनी कह दिता है, है। चान नहीं कर खुदा दे बंदे नफल वे खाने नई रोशनी बड़ा मिठा लग पर एडा बड़ा कुफर ही जिथे लिखा हो पिशाब करके तुर और अन भेज के तुर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 میں آ ساری دنیا دے مفتی تے پی گے میں اتنے سامنے رکھ کے تو اساواں گا سورہ نور و کہ دے آپ دوپٹا سر کجنا فرض سر <مترج> کجنا <میرا> فرض <مترج> پر غیر مرد دے اگے اونا حرام توجہ نے کی اے تعلیم مفت تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا حق کا ہے توجہ ہے کوئی نہ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 کیونکہ میرے نبی دا سب تو وڈا حسن جی میں جمیں نبی رسول بن کے آئے ان کوئی پیغام نبی, آ نبی لا سکیا ہی نہیں صدقے جانا اللہ دل فاضل بڑی بھی فرما اللہ اعلیٰ دل فرما نے سے اولیا